السلام <تزار> <تزار> عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلهي المطين ثم بعد وعن حمزة بن أمر ال... الأسلمين رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في, في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم اصل ہو فل متفق علیہ ان حجیت عائشہ پرن حمزن عبن عامرن سل حمزہ بن آمر السلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں روزہ رکھنے کی اپنے اندر طاقت اور قوت رکھتا ہوں تو کیا میں اگر روزہ رکھوں تو کیا میرے اوپر گناہ ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے رخصت ہے فمل اخلا بہا پر لہذا جو شخص اللہ کی اس رخصت پر عمل کرتا ہے اس رخصت کو قبول کرتا ہے تو اچھا ہے بہتر ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھے فلا جناح آ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کی اصل صحیح حل میں ہے یعنی صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بھی اس معنی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی حدیث سے معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ سفر میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا یعنی روزہ رکھ... نہ رکھنے کی رخصت ہے اگر کوئی چاہے تو روزہ نہ رکھے اللہ تعالی کی طرف سے رخصت ہے جیسا کہ مشہور آیت ہے کمن کا نمین کو مری اوالا سفر کا ادھر نہ یا منخر کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے تو یہ رخصت ہے تو جو شخص اپنے اندر طاقت و قوت پاتا ہے اور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے اور اگر سفر کی وجہ سے کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو نہ رکھے اب اس میں آج اور کل کے سفر کی قید لگانا یہ یہ دین میں بیجا دخل اندازی ہے آج اور کل کے سفر کی قید لگانا یہ دین میں بیجا دخل اندازی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو سفر بڑا آسان ہے فلائٹ کا سفر ہے اور ایسی سی بسوں کا سفر ہے ایسی سی گاڑیوں کا سفر ہے روزہ رکھنے میں کوئی دقت اور مشقت نہیں لہذا سفر میں روزہ رکھنا, رکھنا چاہیے اور نہ رکھنے والوں پر جو ہے نکیر کرتے ہیں اور نہ رکھنے والوں کو برا جانتے ہیں تو ان کا یہ عمل بہتر نہیں ہے دین کے اندر تشدد پیدا کرنا ہے جس کی اجازت کسی کو نہیں دی گئی ہے شریعت کی طرف سے رخصت ہے جو چاہے اس رخصت کو قبول کرے اور جو چاہے رکھے اپنے اپنے حساب سے آدمی کام کرے اور ایک روایت اور ہے مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ صحیح روایت ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر ہوتے تھے ہم میں سے بعض روزے سے ہوتے تھے اور بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے لیکن کوئی کسی دوسرے پر جو ہے نکیر نہیں کرتا تھا کسی دوسرے کو برا نہیں کہتا تھا روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے اور جو نہ رکھنے والے ہیں وہ روزہ رکھنے والوں پر بھی اولی نہیں اٹھاتے تھے بلکہ جیسا کہ اس حدیث کے اندر بالکل واضح معاملہ ہے اور یہاں پر یہ کہنا کہ آج کل کا سفر آسان ہے وغیرہ وغیرہ اس, کا اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں آج اور کل کے سفر میں ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن بہرحال سفر سفر ہے ہاں سفر سفر ہے بڑے حالات سے آدمی دو چار ہوتا ہے اس لیے رخصت ہے اس میں تشدد نہیں پیدا کرنا چاہیے و ابن عباس نبی اللہ, اللہ تعالی عنہما قال رخصا رخ رخ شیخل کبیرا ویوتما کل یومن مسینا مصححہ حسن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ بوڑھے شخص کو اس بات کی رخصت دی گئی ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے افطار کرے روزہ نہ رکھے یعنی کھانا کھائے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ایسا شخص جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ہر دن کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا پچھلے درس میں اے, یہ بات آئی تھی پوچھا گیا تھا تو میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو دو ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا تو مجھے بات یاد آئی تو میں نے اس کو ذرا اس مسئلے کو دیکھا تو ایک مسکین کو دو ٹائم کھانا نہیں کھلانا پڑے گا بلکہ ایک مسکین کو ایک ٹائم کھانا کھلانا پڑے گا اور اس کی مقدار اہل علم نے جو مقرر کی ہے وہ ایک سا نہیں ہے بلکہ آدھا سا ہے بلکہ اس کتاب کے اندر تو ایک مد دیا ہے یعنی آدھے سے آدھا سا یعنی ایک چوتھائی سا تقریباً آدھا کلو کے آس پاس جو ہے وہ غلہ ہوتا ہے تو چاہے تو آدمی لیکن بہتر جو ہے زیادہ اہل علم نے یہی کہا ہے کہ آدھا سا ہونا چاہیے یعنی کوئی سوا کلو کے آس پاس چاول کھجور یا غلہ وغیرہ دے یا یہ کہ حضرت ارس رضی اللہ تعالی عنہوں کا طریقہ یہ رہا یہ تھا کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو ساٹھ تیس مسکینوں کو گھر میں بلا کر کے ان کو رات کا کھانا کھلا دیتے تھے ہر روزے کے بدلے تو چاہے آدمی روزانہ ایک مسکین کو روزانہ کھلائے یا اکٹھا مسکینوں کو بلا کر کے کھلا دے کسی بھی طریقے سے آدمی کھلا سکتا ہے اور یہ کہ ایسے شخص پر قضا نہیں ہے یہاں پر اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور بیان کر دینا ضروری ہے کیونکہ جس کا اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حامل اور مرزے سے روزے کو رکھ دیا ہے یعنی روزے روزے کو ہٹا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے ان عورتوں کو جو حاملہ ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں یا دودھ پلانے والی ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں بھی اگر ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کو کچھ لوگوں نے بیمار پر پیاس کر کے مریض پر پیاس کر کے یہ کہا کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی روزہ چھوڑنے کی ان کے لیے رخصت ہے اور بعد میں قزا کریں گی بعد میں قزا کریں گی کیونکہ بیمار جب اچھا ہو جاتا ہے تو وہ قزا کرتا ہے روزوں کی اور روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے اور کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس بوڑھے شخص پر قیاس کرتے ہوئے بوڑھے شخص پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر اس عورت پر کوئی قزا بھی نہیں ہے ہاں بلکہ ایک مسئین کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا دے گی اس کے اوپر قزا نہیں ہے تو صحیح بات یہ کہ راجی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مشقت ہوتی ہے اس کو اور تکلیف ہوتی ہے اپنے بارے میں خطرہ ہے یا بچے کے بارے میں خطرہ ہے دودھ حمل سے ہے یا دودھ پلا, پلا رہی ہے کہ دودھ اگر وہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور یہ کہ دودھ بچے کو نہیں پلائے گی تو بچہ بھوکا رہ جائے گا تکلیف ہوگی تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے بعد میں اس کی وہ قضا کرے جب جیسے جاڑے کے دن ہے چھوٹے دن ہوتے ہیں جب وہ فرصت پا جائے تو وہ قضا کرے لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو فرصت نہیں ملتی ہے کیسے جیسے ایک رمضان میں عورت حمل سے ہے اب وہ صحت ساتھ نہیں دے رہی عورت کی کہ وہ روزہ رکھے پھر اس کے بعد رمضان کے بعد جو ہے کچھ دنوں کے بعد اس کی ولادت ہوئی اس کے یہاں ولادت ہوئی بچے کی پیدائش اب بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے اب دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے ہاں دو سال تو اب دو سال دودھ پلائے گی بچے کو تو پھر اگلا رمضان آ جائے گا ہاں اگلا رمضان آ جائے گا تو پھر اب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو اس طرح کی عورت اگر ہے اور موقع اس کو نہیں ملتا ہے سزا کرنے کا کوئی بھی موقع اگر واقعی نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے لیے رخصت کی گنجائش مل سکتی ہے کہ وہ, وہ جو ہے ایک اسکیم کو کھانا کھلا دے کیونکہ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو ابھی ایک, ایک روز تو روزے میں عورت حمل سے ہے پھر وہ دودھ پلا رہی ہے ابھی دودھ پلا پلانے کی مدت ختم نہیں ہوئی پھر عمل سے ہو گئی تو اب اس کو کم موقع ملے گا یہ دو چار سال پانچ سال چھ سال خاص کر کے ابتدائی ایام میں نئی شادی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آ آ آ یہ لمبی مدت تک چلتا رہتا ہے اگر کسی کی یہ حالت ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے دو چار پانچ سالوں تک تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا وہ فری دے دے ان علماء کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ اس کی اس کو جو ہے ایسی عورت کو پریاس کیا جائے گا کس پر ایسے شیخ پر ایسے بوڑھے شخص پر کہ جو جس کے اندر استطاعت روزہ رکھنے کی ہے ہی نہیں لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کے اندر ان سب کے باوجود بھی طاقت ہے کہ وہ جاڑے کے دنوں میں ٹھنڈی کے دنوں میں جب چھوٹے دن ہوتے ہیں تو جو ہے روزہ رکھ سکتی ہے قضا کرے تو یہ بہتر اور اصل ہے وہاں ہو رہے اللہ تعالی عنہ قال جا عد البی صلی اللہ علیہ وسلم فکل يا رسول اللہ وقعت على کال في رمضان فقال هل تجد ما تصوم قال لا قال دال قال تجد ما تتا پہل تجو قال لا ثم جلس صحیح مسلم کی یہ روایت ہے ویسے تباب حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنن عربا کے اندر یہ حدیث موجود ہے ابو حریررض اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو ہلاک کر دیا کیا گنا کر لیا تم تو اس نے کہا کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے مل لیا اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہم استری کر لی روزے کی حالت میں تو اب بہت پریشان ہوئے وہ صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا ایسا گناہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم دو مہینے مسلسل روزہ رکھو ہاں پوچھا کہ کیا تم دو مہینہ مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس بھی طاقت میرے اندر نہیں ہے پھر وہ آدمی وہ صحادی یا وہ آدمی بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑے ٹوکرے میں کھجور لائی گئی اسی موقع سے اتفاق تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اس کھجور کو لے جاؤ اور اس کو صدقہ دے دو اس کو کفارے کے طور پر دے دو تو انہوں نے کہا کہ اعلی اختارہ ملنا کہ اللہ کے رسول صلاحسلم کیا ہم سے زیادہ کسی فقیر پر یہ میں سستا کروں پھر اس کے بعد فرمایا کہ مدینے کے دونوں لابتا کے درمیان یعنی مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی گھر فقیر نہیں ہے میرے گھر سے زیادہ کوئی گھر فقیر نہیں میں بدینے کا سب سے فقیر آدمی ہوں اب میں سب کا کس پر کروں لے جا کر کے اس کو کس کو دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے اہل و ویال ہی کو کھلاؤ اس کو تو اس حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص سے رمضان میں ہاں اپنی بیوی سے جمع کر لے مل لے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ دو مہینے مسلسل روزہ رکھے دونوں نے اگر یہ جرم کیا ہے رضامندی کے ساتھ تو دونوں رکھو اور اگر عورت مجبور تھی تو مجبوری کی وجہ سے اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا مرد ہی کو ایسا کرنا پڑے گا اور اگر دو مہینے کے روزے رکھنے مشکل ہیں کوئی آدمی سے نہیں رکھتا واقعی نہیں رکھتا تو اس کو ساٹھ مشینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے بالکل بل زیادہ فقیر ہے تو اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس کے پاس ساتھ مشینوں کے کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر اب اس کے پاس خوش نہیں ہے تو اس سے یہ کفارہ کیا ہوگا سات ہو جائے گا ہاں ختم ہو جائے گا یہی اہل علم نے کہا ہے دوسرے اہل ایل می نے کہا کہ نہیں بھائی جب بھی اس کے پاس استطاعت ہو قوت ہو تو کھلا دے گفارہ ادا کر دے تو ہر دونوں باتوں پر اگر کبھی آدمی کے پاس تو خیال آئے اس کو کیسا ہوا ہے تو اگر وہ تو بہتر ہی ہے لیکن یہ ہے کہ علم نے یہی کہا ہے کہ اس سے کفارہ ثابت ہو جائے گا اور کفارہ جب ثابت ہو جائے گا تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا اس لیے جو ہے جو لوگ جو ہے رمضان میں ویکیشن جاتے ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں خیال کریں عائشہ تھام وسلم اللہ تعالی علام آپ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جماع ثم و علی وزاد مسلم حدیث ام و یہاں پر بڑا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے حضرت عائشہ اور ام سلم رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے جما سے جنابت کی حالت میں صبح کرتے کا کیا مطلب یعنی فجر صادق طلوع فجر فجر کی اذان کا وقت اس حالت میں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے یعنی غسل کی ضرورت آپ کو ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور نماز ادا کرتے اور پھر روزہ رکھ لیتے اس سے اس حدی سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے بیوی سے ہم بھی سر کی اور پھر شہری کا وقت ہو گیا اور وہ نہا نہیں سکا اور شہری کھا لیا اس نے اور شہری کھا کر کے فارغ ہو اذان ہو گئی ابھی وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اس کا روزہ مانا جائے گا اور پھر وہ نہا دو کر کے جا کر کے نماز پڑھے مسئلہ اور اسی طرح سے یہ ایک مسئلہ اس کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے چاہے اس شخص کے ساتھ کہ کسی کو رات میں جو ہے خواب آیا اور جو نائٹ فال ہو گیا کنا پاک ہو گیا وہ شخص اب پھر اس کے بعد اس کی آگ کھلی تو شہری کا وقت ہو گیا نہانے کا اس کو موقع نہیں ملا اور رضان کا وقت ہو گیا تو پھر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ آدمی روزہ نہا دھو کر کے نماز پڑھے اور روزہ اپنا مکمل کرے اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر دن میں بھی یہ چیز کسی کے ساتھ خواب کی حالت میں پیش آ گئی دن میں آدمی سویا اور ناپاک ہو گیا حوصلے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ بہت آتا ہے بہت آتا ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی دن میں سویا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ناپاک ہو گیا تو پھر کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا جی ہاں اس کا صحیح ہوگا اس اس ناپاقی میں اس کا کوئی امن دخل نہیں ہے اس کا کوئی امن دخل نہیں ہے گاہ میں تو جاگنے کی حالت میں ایسا کرنے سے ہے اسی طرح سے ایک بات اور ذکر کروں کہ جیسا کہ حدیث پیشے گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسو کنار کر لیا کرتے تھے قریب جا کے لیٹ جایا کرتے تھے تو اسی طرح سے روزے کی حالت میں جن کے اندر یہ سب طاقت نہیں ہے اپنے اندر کنٹرول کرنے کی تو آدمی دور ہی رہے اور ساتھ ہی ساتھ موبائل پر جو لوگ فیملی کے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگ بھی دن میں موبائل پر بیوی سے ہاں زیادہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں پرہیز کریں کیونکہ پھر آدمی کے اندر شہوت پیدا ہوگی اور روزے کی یہ منافی ہے روزے کی یہ خلاف ہے رات میں بات کریں ہاں جو ہے کہ مغرب بات روزہ اختیار کرنے کے بعد کیونکہ جو ہے حالات سب لوگ جانتے ہیں کہ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے آدمی پرہیز کرے مہارایش رضی اللہ تعالی تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزہ ہو تو اس کا ولی جو ہوگا یا اس کے گھر والے جو ہوں گے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے یہاں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ذمہ روزے رہ جاتے ہیں اور جو ہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزہ قزا کر لیں لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے ہاں بلکہ اس کی طرف سے مسکیم کو کھانا کھلا دیں گے ایک حدیث اور آتی ہے جس کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس موقع سے روزہ رکھنا پڑے گا کون سا موقع ہے کہ کوئی شخص سے نظر مانے اپنے اوپر چند روز روزے رکھنے کی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اور روزہ رکھنے سے پہلے وہ سوت ہو گیا تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا کہ ایسی صورت میں اس کے اولیاء کو جو ہے روزہ رکھنا ہوگا چاہے ایک آدمی رکھ دے اس کی طرف سے یا, یا کئی لوگ مل کر کے اس کی طرف سے رکھ دے اور چاہے مطلب ولی نہ ہو رشتے دار ہی ہو تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اسی طرح سے اب یہاں تک جو ہے فرض روزوں کے بارے میں تقریباً مسائل ختم ہو گئے اور نقلی روزوں کے بارے میں ابھی حدیثیں آئیں گی تاکہ ہم لوگ ختم کر لیں اس کو نقلی جو روزے ہیں بہت انشاءاللہ جلدی اس ختم ہو جائے گا البتہ اگر کچھ مسائل ہو روزے سے متعلق تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی ہاں نہیں اس کوئی شخص سے فوت ہو گیا اس کے ذمے چند روزے رہ گئے مثال کی طور پر عورت ہی کو لے لیجئے عورت کے تو لازمی ہے کہ جو ہے پورے روزے نہیں رکھ سکتی وہ ہاں کچھ ایام ایسے ہوں گے جو اس کے چھوٹ جائیں گے ہاں اگر کوئی آئسا عورت نہیں ہے آئسا کا مطلب یہ کہ اس کوئی, کوئی ایسی عورت نہیں جس کا حائز بند ہو جائے اس کے علاوہ جو ہے جو عام عورتیں ہیں تو سب کے روزے چھوٹتے ہیں کوئی فوت ہو گئی اور اس نے خزا نہیں کیا تو اب ایسی صورت میں دو قول ہیں اہل علم کے ایک تو یہ کہ روزہ رکھے اور دوسرے کہ اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو دونوں طریقہ صحیح ہے اسی طرف سے ادا ہو جائے گا جی اس کے لیے سفر کا روزہ یا بھائی نے سوال کیا ہے کہ عمرے میں عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں رمضان میں تو عمرہ کرنے والوں کے لیے کیا بہتر ہے کیا افضل ہے تو دیکھیے پچھلے درس میں یہ بات آ چکی تھی کہ سفر میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے جیسا کہ ابھی حدیث دیکھ دیجیے لیکن کب اجازت ہے جب مشقت اور تکلیف کا ہو تو لیکن اگر مشقت اور تکلیف ہو جیسا کہ بعض غزے میں بعض جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے آپ نے افطاری کر لیا یعنی کیا روزہ توڑ دیا آپ نے بہت سارے صحابہ نے توڑ دیا اس کے باوجود بھی اور بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لوگ مشقت میں ہیں تکلیف میں ہیں پریشانی میں ہیں لوگوں کو انتظار ہے کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور روزہ توڑ دیا اس کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے روزے سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الایکل وسعت یہ لوگ کیا ہیں نافرمان ہیں تو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا ان کی بہت مشکل پیش آ رہی ہے اور خاص کر کے یہاں سے اتنی دور سے سفر کر کے جانا اور پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں عمرہ کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے بہت مشقت کا باعث ہے اس لیے اگر کیا کہتے ہیں کوئی شخص ہے عمرہ کرتے وقت روزہ نہ رہے ہاں روزہ توڑ کر کے روزہ توڑ دے روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے رخصت ہے کیونکہ وہ سفر پر ہے اور روزے کا الگ ثواب ہے عمرے کا الگ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں روزے کی حالت میں جو ہے عمرہ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا ہاں اور جو لوگ رات میں کرتے ہیں وہ تو رمضان میں اگر تو عمرہ کریں گے تو ایک حج کے برابر ہوا ملے گا لیکن اس کے لیے روزے کے ساتھ عمرہ کرنا روزہ رکھ کر کے عمرہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی اطمینان سے روزہ توڑ دے روزہ نہ رکھے اور کھا پی کر کے اچھے انداز میں روزہ رکھ اچھے انداز میں عمرہ کرے سمجھ گئے تو دونوں رخصت ہے چاہیے کر لے چاہیے کر لے آدمی کے اندر جتنی طاقت ہو اتنا عمل کر جی ہاں نہیں بھائی نے پوچھا کہ اگر روزہ رکھ کر کے کسی نے روزہ توڑ دیا سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی سبب سے اگر توڑ دیا کسی نے روزہ تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ نہیں بلکہ صرف تزا کرے گا ماجھی ایک صاحب نے سوال کیا سوال کیا تھا ان کا کسی کمپنی میں لوہے کی کمپنی میں کام کرتے ہیں حدید اور دوسری کمپنیاں جو لوہے کے آئٹمس بناتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں کیا کروں میرے لیے کیا حکم ہے کیونکہ میں کام کرتا ہوں تو مجھے جو ہے ہاں بار بار جو ہے مشین کو دیکھنے کے لیے جہاں لوہا گرم ہوتا ہے تین سو ہاں ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے تو تین سو ڈگری یہاں کیا کہتے ہیں پچاس ساٹھ ستر نہیں برداشت ہوتا تو تین سو ڈگری کیسے برداشت ہوگا تو جب چیک کر کے مشین کو چیک کر کے ہاں کام چل رہا ہے یعنی وہاں سے آتے ہیں تو کم از کم جو ہے ایک ڈیڑھ بوٹل پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں میں کیا کروں میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے پرتخ اللہ مستعق جتنی استطاط ہو اتنی اللہ سے ڈرو یا تو ڈیوٹی اپنی چینج کروا لو یا نان مسلم کو غیر مسلموں کو رکھ لو اس میں کمپنی سے کہی کہ غیر مسلموں کو ڈیوٹی دے اور مسلمانوں کو جو ہے آج کی ڈیوٹی دے دے اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو چھٹّی لے لیجیے چھٹی لے لیجیے رمضان بھر کی اور یہ بھی اگر مشکل ہے آدمی کو کام کرنا ہی کرنا ہے چھٹی بھی نہیں اس کے پاس ہے تو ایسی صورت میں آدمی روزہ رکھ کر کے جائے اور اگر نہ روزہ رکھے رکھ سکے دوران کام کام کے دوران اور مجبور ہو جائے آدمی کہ اگر وہ روزہ نہیں توڑے گا تو اس کی جان پر بنائے گی تو ایسی صورت میں روزہ توڑ کے بعد میں قبضہ کرے کیونکہ ایسے حالات آدمی کے خو پیش آ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دھوپ میں کام کرتا ہے دھوپ میں کام کرتا ہے اور کام کرنا ضروری ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے گیا دھوپ میں کام کر رہا ہے مشقت اور کام کرتے کرتے آدمی بے حال ہو گیا تو کیا کرے آدمی بھر جائے نہیں شریعت دی ہے ایسی حالت میں آدمی روزہ توڑ دے پھر بعد میں قضا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا خط تق اللہ بستاٹ بس ہو کہ جتنی استطاعت ہو اتنا اللہ سے ڈرو اور دوسری آیت ہے نائکلف اللہ اس آدمی اللہ تبارک اتارا کسی لسے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں آدمی روزے کو توڑ سکتا ہے اس کے اوپر کوئی گپارا نہیں جی نہیں اس کو جو اپنے ضرور شری کے طور پر جو ہے وہ توڑ رہا ہے تو پھر اب آدمی کے اگر یعنی تتو کے طور پر جو ہے ایسے اگر کھلانا چاہے چین کو کھلا دیں لیکن اس کو قزا کرنا پڑے گا روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا اور اس شخص کو بھی روزہ قضا کرنا پڑے گا جس سے کوئی غلطی رمضان کے دن میں غلطی ہو گئی دیوی سے مل لیا تو اس کو رمضان کے رمضان کا جو روزہ خراب ہوا ہے اس کو تو رکھنا ہی پڑے گا باقی اور دو مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑے گا اگر اس ساتھ ہے تو جی ہاں یہی سزا ہے جی جتنا اگر ہاں بتاوین کی شرط ہے کہ کنٹینیو رکھے اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا نہیں رکھا تو پھر سے رکھنا پڑے گا البتہ عورت کے لیے یہ کام مشکل ہے اس لیے کہ اس کو بیچ میں تو چھوڑنا ہی پڑے گا تو اس لیے اس کے علاوہ جو ہے مردوں کے لیے ہے ایسا بہرحال اس کی طاقت بہت کم لوگ رکھتے ہیں آگے نفلی روزوں کے بارے میں ہے نفلی روزوں کے بارے میں ہے چندے حدیثیں ہیں زیادہ نہیں ہیں نفلی روزے مشہور ہیں مشہور مشہور روزے ہیں بابو سو میں وما نبوئی آن سو روزوں کے بارے میں اور جن روزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہے ان ابی قطا ربی اللہ تعالیٰ عنہ الر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو عن سو میں یوم قال فطا کالایوقفرسنت الماویہ الباقیہ و عن میں یوم عشورات فقال کالایوقفر السلت الماویہ ذلك فیه فیه وانزل ابو قطا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا ہاں ارفا کے روزے کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے اور پچھلے دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ایک روزہ رکھنے سے اور آشورہ کے روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے یوم الحنین یعنی پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میں میری پیدائش ہوئی اسی دن میں نبی بنایا گیا اور اسی دن جو ہے میرے اوپر قرآن کا نزول ہوا تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے طور پر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے صحیح مسلم روایت ہے تو گویا کے اس میں تین روزوں کا ذکر ہے عرفہ کے روزے کا اور آشورا کے روزے کا اور آشورا کے روزے کے بارے میں ہاں سنت یہ ہے کہ آدمی نو دس رکھے ہاں یہ نو دس رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ہم. اور پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ بھی ایک روزہ ہے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے البتہ عرفہ کا روزہ جو حاجی ہے میدان عرفہ میں نہیں رکھے اس کے لیے بنا اگلی حدیث ہے میں عبارت عربی عبارت نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ پھر زیادہ وقت ہو جائے گا ہاں صرف ترجمہ سنا دیتا ہوں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کس طرح سے اہل علم نے اس کی توجہ کی ہے کہ چونکہ رمضان کے روزے تیس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکی پر دس دس ایک, ایک عمل پر دس نیکیاں دیتا ہے تو تیس کے تین سو ہو گئے اور چھ روزے رکھ لیا بندے نے تو ساٹھ ہو گئے اور سال کے کتنے دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ گو کے پورے سال کے روزے ہو گئے اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد تھی سبیل اللہ میں اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی دوری پر اس کے چہرے کو کر دے گا اتنی دوری پیدا کر دے گا اس کے اور جہنم کے درمیان جتنی دوری ستر سال کی وساقت کی دوری ہوتی ہے ستر سال جتنا آدمی چل کر کے جاتا ہے تو اس طرح سے اتنی دوری ہو جائے گی صحیح بخار سے مجھے اس کے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ اما عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تھے ہاں تو ہم کہتے تھے کہ اب افطار نہیں کریں گے اب روزہ چھوڑیں گے نہیں کنٹینیو رکھتے جاتے تھے, رکھتے جاتے تھے اور جب کبھی چھوڑ دیتے تھے تو آپ کئی کئی دنوں تک جو روزہ نہیں رکھتے تھے ہم کہتے تھے کہ اب روزہ رکھنے, نہیں رکھیں گے اور فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل رمضان کے علاوہ مکمل کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو کسرت صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے یہ سنت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم مہینے میں تین روزہ رکھا کریں کون کون سے دن ہاں ایام دیر کے روزے جن کو کہتے ہیں یعنی جن دنوں میں ہاں چاند روشن ہوتا ہے وہ تیرہ چودہ اور پندرہ عربی مہینے کی تاریخ ہے تو یہ تین روزے رکھنے بھی سنت ہے اور نقلی روزوں میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کون کون سے دن یوم الفطر اور یوم الید الفطر اور عید الاضحیٰ میں یعنی عید الفطر عید کے درمیان چھوٹی عید جس کو کہتے ہیں یا صرف عید کہتے ہیں یا عید الفطر کہتے ہیں اسی طرح سے بقرا عید یا بڑی عید جس کو کہتے ہیں اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے صحیح مقام صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے نمائشہ الہدلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریف ای ایام و وشور و ذکر اللہ تعالی و وزل کے ایام تشریف یعنی گیارہ بارہ تیرہ گیارہ بارہ تیرہ ذیل حجیہ کی گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو ایام تشریف کہتے ہیں دس تاریخ کو روزہ رکھنے کی ممانعت کی حدیث ابھی آ چکی اور اسی طرح سے دس گیارہ بارہ تیرہ مزید تین دن اور روزے رکھنے بھی منع ہے ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے منع ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں لہذا ان دنوں میں جو ہے روزہ رکھنا منع ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے عائشہ حضرت عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ایام تشریف میں روزہ رکھنے کی ہم، رخصت نہیں دی گئی ہے مگر اس کے لیے جو قربانی کا جانور نہ پائے صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح ہاں؟ بخاری کی روایت ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ مقہوم یہ ہے کہ حج قرار اور حج سمتو رکھنے والوں، کرنے والوں کے لیے قربانی کا جانور لے, قربانی دینا جسے حج یہ ہی کہتے ہیں یہ ضروری ہے واجب لیکن لیکن اگر کوئی شخص سے قربانی کا جانور نہ پائے نہ پائے پیسے موجود ہیں لیکن قربانی کا جانور اس کو نہ ملے یا قربانی کا جانور تھا بھاگ گیا غائب ہو گیا تو ایسی صورت میں آ, اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہاں کہ وہ تین دن حج کے دنوں میں روزہ رکھے اور سات دن جو ہے جب واپس آئے گویا کہ دس دن روزے رکھے تو حج کے دنوں میں ایام تشریف میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں یا ان کے لیے رک سکتے ہیں صحیح بخاری ایام حج سے مطلب گیارہ بارہ یا پھر وہ وہاں مقام رہے ایام حج میں مکانے ایام حج میں کا مطلب یہ ہے کہ جن دنوں میں حج ہوتا ہے کن دنوں میں حج ہوتا ہے آٹھ کو بندا جاتا ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تو پانچ چھ روز جو ہے یہ ایا میں حج کہلاتے ہیں تو ان دنوں میں روزہ آدمی تین رکھ لیں اور پھر بقیہ دنوں میں جو ہے بقیہ آج بانے کے بعد جو سات روزے ہو وہ باقی آنے کے بعد یہاں پر اپنے وطن پہ آنے کے بعد پورا کریں اور ابو حرض اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو مگر یہ کہ اگر جمعہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ہو تو روزہ رکھ سکتے ہو اور جیسا کہ حدیث ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کا روزہ ہرگز نہ رکھے مگر یہ کہ اگر جمعہ سے پہلے ایک جن رکھے جمعرات جمعہ, جمعہ, جمعہ کو رکھے یا جمعہ سنیچر کو رکھے تو کوئی حرک کی بات نہیں ہے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادن تصف شابان فلا پسوموں کہ شعبان کی جب نیچ تاریخ ہو جائے یعنی پندرہ صابان ہو جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو یہ حدیث صحیح ہے ہاں البتہ وہ حدیثیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے علاوہ چند دنوں کے علاوہ باقیہ تمام ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے ہاں وہ حدیث بھی ہے اور یہ بھی حدیث ہے لیکن اگر کسی کے اندر طاقت ہے کہ آدھا شابان کے بعد بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرمایا صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنیچر کا روزہ یعنی ہفتے کا روزہ نہ رکھو مگر یہ کہ اگر تمہیں فرض روزہ کوئی آ جائے تو اس دن رکھ لو یا اسی طرح سے وہ روزہ جیسے کوئی نقلی روزہ پڑ جائے سنیچر کو جیسے عرفہ کا روزہ ہے یا عشورا کا ہے تو ایسی, ایسی صورت میں آ, یہ روزے یہ روزہ آدمی یعنی ہفتے والے دن کا روزہ رکھ, رکھ, رکھ سکتا ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ رائے سم فرمائے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کھانا پینا نہیں پاتا ہے کھانے کے لیے تو ہاں کیا کہتے ہیں درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبا لے کھجور کی جڑ ہی کیوں نہ چبا لے تو اس لیے مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس دن آدمی شنیچر کو ہفتے کے دن روزہ نہ رکھے ہاں کیوں کہ آگے روایت آ رہی ہے کیونکہ یہودی یہودیوں کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے یہودیوں کے عید ہفتے کو ہوتی ہے اور مسارا کی عید دوار دوار دوار کو ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منا فرمایا ہے کیونکہ ان دنوں کی روزہ رکھنے سے اس میں تعظیم ہوتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے یوم السبت اور یوم الاحد کا روزہ رکھا کرتے تھے یوم السبت اور یوملاحت کا روزہ رکھا اگر دونوں دن روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں تو اب نتیش اس حدیث کے پیش نظر یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی جو ممارک تھی وہ کیا ہو گئی کینسل ہو گئی وہ منسوخ ہو گئی بہت سارے اہل علم اس کو بھی ذکر کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ وقان اقول اور فرمایا کرتے تھے ان نغمہ یوما عید المشقین کی یہ مشقین کے عید کے دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں کیونکہ عید کے کی دن روزہ نہیں رکھا جاتا اور میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ کر کے ان کی مخالفت کروں ابو حرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اڑافہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا حدیث اور آخری حدیث نسلی روزوں کے تعلق سے یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سو من ابد کے جس نے سال بھر روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہمیشہ روزہ رکھے یعنی چھ دنوں چھ دنوں کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھ رکھ رہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کو سوم داہر کہتے ہیں سیام دہار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلاحیت فرمایا کہ پسندیدہ روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے تو یہ روزے کے تعلق سے باتیں ختم ہو گئی اور احتکاف وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں رہ ہی گئی ہیں وہ صلی اللہ علیہ نبین محمد علیہ صدر جی کیا کروں